اسلام علیکم ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضلل ومن یضلل فلا هادی ل اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک ل و ان محمد عبده و رسوله آد کے خطیب کا نعم آپ میں سے کوئی صاحب بتائیں گے جی جی جی ڈاکٹر شیخ علی عبد الرحمن الحدیفی اللہ یہ مدینہ میں موجود یونیورسٹی اسلامک یونیورسٹی میں پروفیسر بھی ہیں اور ساتھ مسلم نبوی کے امام اور خطیب بھی بلکہ مس نبوی کے اماموں میں سے سب سے سینئر امام یہی ہیں تو ان کی طرف سے آج خطبہ تھا اور ان کا موضوع تھا دل کی پاکیزگی کیا موضوع تھا جیسے ہم جسم کو پاکیزہ رکھتے ہیں دل کو بھی پاکیزہ رکھنا چاہیے کس چیز سے کئی بیماریاں ہوتی ہیں شرک کی بیماری بدت کی بیماری حسد کی بیماری بغض کی بیماری کینہ کی بیماری یہ ان کا موضوع ہے اور اب ہم تفصیلات میں داخل ہوتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان والوں کا پروردگار ہے جو نیک لوگوں کا دوست ہے اللہ کن کا دوست ہے نیک لوگوں کا وہ جسے چاہے اپنے فضل و رحمت سے توفیق دے اور کامیابوں کا امران لوگوں میں شامل کر دے اور عدل و حکمت کے مطابق جسے چاہے بے یار و مددگار چھوڑ دے جس کی وجہ سے وہ گمراہوں کے راستے پہ چل نکلے میں اسی کی ہمدو سنا بجا لاتا ہوں کس کی اللہ کی اس کا شکر ادا کرتا ہوں اس کی طرف توبہ کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ یکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہی سچا بادشاہ ہے رب کی طریفیں بیان کرنے میں اپنی لذت ہے لیکن جو محسوس کرے لوگ دائیں بائیں قبر والوں کی تعریفوں میں لگے رہتے ہیں اللہ کی تعریف کرنے کا اپنا ایک مزہ ہے اور وہ حقدار بھی ہے تو کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ یکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ سچا بادشاہ ہے اور ہر چیز وعدے کرنے والا ہے میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں آپ وعدے کے سچے اور امین تھے امانت دار تھے یا اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمیت ان کے تمام پیروکاروں پر سلامتی نازل فرما برکت نازل فرما اور رحمتیں نازل فرما ہم دو سلاد کے بعد تقوال اللہی اختیار کرو کیا مطلب تکوال اختیار کرو کہ متقی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ رب سے ڈرنے والے بن جاؤ تکوا لائی اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت میں داخل فرما لے گا اور تمہیں اپنے غضب و سزا سے بچا لے گا متقی لوگ ہی بامراد ہوں گے جھوٹے اور سرکش لوگ نا مراد ہوں گے اللہ کے بندوں ہر کوئی ابدی و سرمدی سعادت مندی اور منچاہی زندگی کے لیے کوشاں ہے ہر بندہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے میں سعادت مند بن جاؤں خوش نصیب بن جاؤں چنانچہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کے مقاصد میں کامیاب فرماتا ہے اور انہیں دائمی سعادت اور دنیا میں آسودہ زندگی عطا فرما دیتا ہے جبکہ کچھ لوگوں کا مقصد آخرت کی بجائے صرف دنیا ہوتا ہے کتنے لوگ ہیں وہ اللہ سے ہر وقت کیا مانگتے رہتے ہیں دنیا اور کیا اللہ سے دنیا مانگنا غلط ہے غلط نہیں ہے لیکن صرف دنیا کیوں مانگیں آخرت بھی مانگیں اللہ سے یہ بھی سوال کرنے کہ اللہ مجھے نمازی بنا حج کی توفیق دے روزے رکھنے کی توفیق دے تو فرماتے ہیں امام صاحب کچھ لوگوں کا مقصد آخرت کی بجائے صرف دنیا ہوتا ہے چنانچہ اللہ تعالی انہیں محدود مقدار میں دنیا دے دیتا ہے جو صرف دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں اللہ انہیں دنیا دیتا ہے لیکن وہ بھی اتنی نہیں جتنی وہ مانگتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہوتا اور حاصل شدہ دنیا بھی تنگی ترشی تکلیف و مصیبت سے خالی نہیں ہوتی جو صرف دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں انہیں اللہ محدود سی دنیا دیتا ہے اور اس دنیا کی نعمتوں میں بھی تکلیفیں ہی ہوتی ہیں بیٹے ملے تو عذاب بن گئے مال ملا تو عذاب بن گیا مکان ملا تو مصیبت بن گیا اللہ تعالی فرماتے ہیں من کا نیت الجرت لہو لمن نريد ثم جالنا لہو جہنم یس لہ مدمو جو شخص دنیا چاہتا ہے تو ہم جس شخص کو جتنا چاہے دنیا میں ہی دے دیں گے جو دنیا مانگتا ہے اس کے لیے بھی گارنٹی نہیں ہے اسے دنیا دے دیں گے دنیا مانگنے والوں میں سے کئی لوگوں کو دنیا دیں گے وہ بھی اتنی جتنی ہم چاہیں گے پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنا رکھی ہے جس میں مضموم اور دتکارا ہوا بن کر داخل ہوگا زریل ہو کے داخل ہوگا صرف دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے آخرت کی بھی فکر کرنی چاہیے اسی طرح اللہ نے فرمایا و من آردان دیکری فنہ تن دن کا و کہ میرے ذکر سے راض کرنے والے کی دنیا تنگ ہو جائے گی جو میرے ذکر سے میرے قرآن سے میری تعلیمات سے ایراز کرے گا منہ موڑے گا اس کی دنیا تنگ ہو جائے گی اور قیامت مت دن ہم اسے اندہ کر کے اٹھائیں گے وہ کہے گا میرے پوردگار مجھے نبینا کیوں اٹھایا ہے میں تو بینا تھا میری آنکھیں ہوا کرتی تھی اللہ تعالی فرمائے گا ہمالی ایتیں تیرے پاس آئیں تو, تو نے انہیں بلا دیا ان سے راز کیا منہ موڑا اسی طرح آج تجھے بھی بلا دیا گیا ہے اللہ کے قرآن سے راز کرے منہ موڑے تو یہ حشر ہوتا ہے اگر صورتحال ایسی ہی ہے کہ ہر کوئی دنیاوی اور اخروی زندگی میں سعادت مندی اور بہترین زندگی کا متلاشی ہے تو دنیاوی اور اخروی سعادت مندی قلب سلیم اور صاف ضمیر کے بغیر ممکن ہی نہیں قلب سلیم کسے کہتے ہیں صاف دل پاکیزہ دل بیماریوں سے پاک قلب... یہ لفظ بار بار آئے گا کلب سلیم کا مینا کیا ہے سلامتی والا سلامت دل پاک دل صاف دل جس میں بماریاں نہ ہوں قلبِ سلیم میں لفظ بار بار آئے گا فرمانے باری تعالیٰ ہے یوم لا ينفع مالون ولا بنون الا من اتاللہ بقلب سلیم و اذرفت الجنة للمتقین و بروزت الجحیم للغاوین اس دن مال اور اولاد کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی کس دن؟ کیامل یعنی کہ وہ اولاد جس کی خاطر ہم دین چھوڑ دیتے ہیں وہ روزے قیامت فائدہ نہیں دے گی وہ کاروبار جس کی خاطر ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں روزے قیامت وہ کاروبار فائدہ نہیں دے گا سوائے اس کے جو قلب سلیم کے ساتھ اللہ کے پاس حاضر ہوا یعنی کہ فائدہ اسے ہوگا کامیاب روزے قیامت وہ ہوگا جس کا دل سلامت ہوا جنت کو متقین کے قریب کر دیا جائے گا جہنم کو سرکشوں کے لیے ایا کر دیا جائے گا اسی طرح اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مرد ہو یا عورت کوئی بھی نیک عمل ایمان کے ہاتھ میں کرے کس ہاتھ میں کرے ایمان کے ہاتھ میں کرے تو ہم اسے خوشحال زندگی عطا کریں گے اور ہم انہیں ان کے اچھے اچھے امال کا ضرور بدلا دیں گے خوشحالی چاہیے تو کیا کریں ایمان کی حالت میں نیک مال بجا لائیں نیک مال کس حالت میں شرک کی حالت میں نمازیں پڑھتے بھی رہیں تو فائدہ کو نہیں حاد کرتے رہیں کوئی فائدہ نہیں ایمان کی حالت میں توحید پہلے ایمان پہلے تو پھر ایمان ہو توحید ہو پھر نیک مال کریں گے تو فرمایا ایسے لوگوں کو ہم خوشحال زندگی عطا کریں گے اللہ تعالی نے ایک اور جگہ پہ فرمایا لقاد رضی اللہ منی سکین تعلیم فتح قریبا اللہ مومنوں سے رادی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ کی بیت کر رہے تھے کیا نام ہے اس بیعت کا بیتے بیتے رضوان کئی بھائیوں کو معلوم نہیں ہوگا تھوڑا سا بتا دوں کہ نبی علیہ صاحب شام کو جب مکہ سے نکال دیا گیا مدینہ چلے آئے تو آپ کا دل چاہا کہ میں عمرہ کروں آپ چودہ سو صحابہ کرام کو ساتھ لے کر گئے مکہ میں داخل ہونے لگے عمرے کے لیے لیکن پہلے آپ نے اپنا سفیر بھیجا جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو کیا آپ مکہ والوں سے مذاکرات کریں کہ اے مکہ میں داخل ہونے دیں ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے عمرہ کرنے کے لیے آئے واپس چلے جائیں گے مکہ والوں نے کہا نہیں لیکن ہوا یہ کہ کسی جانب سے یہ افواہ پھیل گئی کہ جناب عثمان بن عفان کو مکہ والوں نے شہید کر دیا ہے نبی علی سات وسلام جو بڑے نرم تھے جب یہ سنا کہ میرے سفیر کو شہید کر دیا گیا سفیر کو کہا میں عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا آپ صحابہ کلام کو لڑنے کے لیے لے کر گئے تھے کہ ان کو مجبور نہیں کیا لیکن آپ نے کہا میں عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا تو جو میرے ساتھ شریک ہونا چاہتا ہے میری بیعت کرے ہاتھ میں ہاتھ دیکھ کر وعدہ کرے کہ ہم عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے نبی علی سلاد اسلام درخت کے نیچے کھڑے ہو کے بیعت لے رہے تھے چود صحابہ صحابۂ نے آپ کے ہاتھ پہ موت کی بیعت کی کہ مر جائیں گے لیکن عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے میرے بھائی کیا جناب عثمان واقعی شہید ہو چکے تھے جی نہیں تو پھر نبی رسی نے بیعت کیوں لی صحابہ کلام نے بیعت کیوں آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کے وعدہ کیوں کیا کیوں نہیں کہ حابو بکر صدیق نے عمر فاروق نے جناب علی نے کہ بھی عثمان تو اچھے بھلے ہیں موجود ہیں صحیح سلامت آپ کس چیز کی بات لے رہے ہیں؟ اس لیے کہ صحاب کرام جانتے تھے کہ نہ غیب کا علم ہمارے پاس ہے نہ نبی کے پاس ہے صلی اللہ علیہ وسلم البتہ اپنے نبی کو اللہ نے کئی غیبی باتیں بتائی ہیں غیب کا کل علم نہیں دیا جتنی غیبی باتیں بتائی ہیں وہ آپ کو معلوم ہے جو نہیں بتائیں وہ آپ کو معلوم ہاں نہیں ہیں ورنہ اس بیت کا کوئی مطلب ہی نہیں نکلتا اللہ تو تعریفیں کر رہا ہے کہ ان صحابہ کرام نے بڑی قربانی دی کہ موت کی بیت کی اور اگر یہ غیب کا علم جاننے والے تھے ان کو معلوم تھا کہ جناب عثمان تو زندہ ہیں تو پھر بیعت کی کوئی حسیت نہ رہی کہ پھر تو اوپر اوپر سے ہوئی کیونکہ پتا ہے عثمان زندہ ہے لڑنے کی نوبت نہیں آئے گی بیت کی کر لو کوئی بات نہیں نہیں یہ بڑی قربانی تھی موت کی بہت تھی وہ سمجھ رہے تھے کہ جناب عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے اب مکہ والوں سے لڑائی ہوگی وہ زیادہ وہ طاقتور کوئی بات نہیں ہم اثرے کے بغیر آئے ہیں معمولی سسرا لے کر آئے ہیں لیکن لڑیں گے اللہ کی راہ میں تو میرے بھائیو اللہ تعالی نے کیا فرمایا فرمایا کہ اللہ ان مومنوں سے رادی ہو گیا جو درخت کے نیچے آپ کی بیت کر رہے تھے ان کے دلوں کا حال اللہ کو معلوم تھا یہ ہے آج کا موضوع اللہ کیوں رادی ہو گیا کیونکہ ان کے دلوں کا حال اللہ کو معلوم تھا کہ دل سے بیت کر رہے ہیں اگر اللہ کو اللہ تو دلوں کے حالات جانتے ہیں اگر دلوں میں ہوتی منافقت اگر بیعت ہوتی اوپر اوپر سے تو اللہ تعالی کو دھوکہ دینا ممکن نہیں تھا ان کے دل صاف تھے کفر سے پاک نفاق سے پاک ہر قسم کے حسد بھگت کینے سے پاک تھے تو اللہ اور مومنوں سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے آپ کی بہت کر رہے تھے ان کے دلوں کا حال اللہ کو معلوم تھا اسی لیے اللہ نے گبرائے نہیں نہیں کیونکہ اللہ نے دلوں میں سکون داخل کر دیا ورنہ بڑے دشمن کو دیکھ کر انسان گبراہ جاتا ہے لیکن ان کے دلوں میں سکون کس سے نازر کیا اللہ نے اور انہیں بدلے میں قریبی فتح فرمائی اس کے بدلے میں پھر اللہ نے خیبر کو مسلمانوں کے قبضے میں دے دیا وہاں سے بڑا مال آیا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے دلوں کو ایمان اور سچائی سے بھرپور پایا نیز نفاق اور اس کی تمام اقسام سے اللہ نے انہیں سلامت پایا اور یہ کیا کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کیا ہو گئے تھے مرتد ہو گئے تھے نوزب اللہ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے ان کے ایمان کی گواہی دے رہا ہے ہم تمہاری بات مانیں کہ اللہ کی مانیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ نما کہتے ہیں کہ نبی علیہ سلاد اسلام سے عرض کیا گیا کون سے لوگ افضل ہیں آپ سے سوال ہو رہا ہے تو آپ نے فرمایا مخموم القلب اور سچی زبان والے سچی زبان والے اور مخموم القلب کیا لفظ بولا ہے اس کی وضاحت آگے آئے گی صحابہ کے نے عرض کیا اللہ کے سول سچی زبان والے کا مطلب تو ہم جانتے ہیں یہ مخموم القلب کا مطلب کیا ہے تو آپ نے فرمایا اس سے مراد وہ شخص ہے جو متقی ہے اور گنا بغاوت کینہ حسد سے پاک ہے گنا ظلم کینہ حسد سے پاک ہے یہ ہے قلب سلیم پاکیدہ دل والا آدمی تو فرمایا یہ افضل آدمی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیم نے فرمایا جہنم پر ہر نرم خو نرم مزاج اور لوگوں سے مل جل کر رہنے والے شخص کو حرام کر دیا گیا ہے جو ایمان اور توحید کی نعمت رکھتا ہے پھر لوگوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے نرمی سے پیش آتا ہے دل پاک ہے جہنم اس کو پر حرام ہے تو کہاں جائے گا پھر جنت میں جائے گا مسلمان غور کر دل کی پاکیزگی نے کس طرح انسان کو جنت میں بلند درجات پہ فیض کر دیا اور جہنم سے نجاد دلادی دل کا پکیزہ ہونا ضروری ہے کلب سلیم ہم قسم کی خیر کے قریب اور ہم قسم کے شر سے دور ہوتا ہے کلب سلیم کیا ہے وہ دل جو ہر قسم کی خیر کے قریب ہوتا ہے ہر قسم کے شر سے دور بھاگتا ہے شراب نہیں دل کرتا جی جنا نہیں دل کرتا جی غیر اور بات کرنے کو نہیں دل چاہتا جی نماز ہاں جی دل کرتا ہے تلاوت جی بہت دل کرتا ہے جی یہ ہے کلب سلیم کلبے سلیم میں تمام بلند اخلاقی اقدار ایسے جمع ہو جاتی ہیں جیسے نرم اور پست زمین پہ پانی جمع ہو جاتا ہے جب بارش ہوتی ہے پانی کی جاتا ہے کہاں جمع ہوتا ہے جو زمین پست ہو وہاں پہ, پہ, پہ, پہ پہنچتا اوپر کی زمین سے پانی یہاں پہنچ جاتا ہے فرمایا جو کلب سلیم ہوتا ہے اس میں اخلاق ایسے ہی داخل ہو جاتا ہے بری عادات اور اخلاقیات ایسے دور ہٹا دی جاتی ہیں جس طرح بٹی سونے چاندی کی ملاوٹ الگ کر دیتی ہے بٹی سمجھتے ہیں نا جس میں سونے چاندی کو پگلاتے ہیں اس سے محل الگ ہو جاتی ہے قلب سلیم جو ہے اس سے گناہ ایسے دور ہو جاتی ہے قلب سلیم کا مالک انسان اللہ کی رحمت خصوصی عنایت اور توفیق میں گھرا ہوا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ آجی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں آجی کرنے والے کون ہیں فرما اللہ وزیرت وجلت ہوں یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کے ذکر سے دہل جاتے ہیں وہ سابری نالاما ہوں مصیبت پر صبر کرتے ہیں ولمقیم صلاح نمازیں کیم کرتے ہیں امینا ہوں فیقون ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں یہ ہے آجز لوگ اور جو لوگوں کے سامنے جھکتا رہے انہیں سجدے کرتا رہے رب سے ڈرے نہیں یہ کون سا آجز ہے آجز ہوتا تو سب سے پہلے رب کے سامنے جھکتا اللہ نے بتایا نا آجی کرنے والے کون ہیں جو اللہ کا نام سن کے دہل جاتے ہیں اللہ کا ذکر آتا ہے تو دل ان کے کام اڑتے ہیں اسی طرح فرمایا بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور اپنے رب کے لیے جھکتے رہے یہی لوگ جنت والے ہیں یہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جو دل وہی الہی پہ مطمئن ہو شریعت الہی پہ مطمئن ہو عمل صالح کر کے اسے سکون ملے اور خوشی محسوس ہو یہ قلب سریم ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں الذین تتوفاهم الملائکہ طیبین يقولون سلام علیکم ادخل جنت بما كنتم تعملون کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں فرشتے اس حال میں فوت کرتے ہیں کہ یہ لوگ پاکیزہ ہوتے ہیں دل ان کے پاک ہوتے ہیں۔ فرشتے انہیں سلام کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاؤ یہاں ان کی پاکیزگی سے مراد دلی پاکیزگی ہے نیز ایک اور حدیث ہے جس میں نبی اسلام فرماتے ہیں کہ اہل جنت تین قسم کے لوگ ہیں نمبر ایک انصاف کرنے والا کامیاب حکمران نمبر دو وہ آدمی دنیات مشفق اور تمام عزیز و قارب سمیت سب مسلمانوں کے بارے میں نرم دل رکھنے والا ہو نمبر تین پاک دامن صدقہ کرنے والا فقیر قلب سلیم کی کچھ صفات اور کیفیات ہیں قلب سلیم جو ہوتا ہے اس کی کچھ صفتیں ہوتی ہیں کوئی حالتیں ہوتی ہیں چنانچہ سب سے افضل کیفیت اور بڑی صفت یہ ہے کہ وہ دل شرک کے اکبر اور شرک کے اصغر سے پاک ہو نمبر دو کسی قسم کا نفاق دل میں نہ ہو کبیرہ گناہوں برائیوں سے دور رہتا ہو بد اخلاقی پر مشتمل صفات یعنی بخل ہرس حسد کینا تکبر ملاوٹ دھوکہ خیانت مکر جھوٹ سمیت تمام دلی بیماریوں سے پاک ہو یہ کلب سلیم اور ایسا کلب سلیم کا مالک انسان فرائد اور واجبات کی ادائیگی کو یقینی بناتا ہے قصد کے ساتھ مستحب اعمال بجال آتا ہے اور بد بدعمالیوں سے دور رہتا ہے کلب سلیم کی بہترین کیفیت اور بلند ترین درجہ انبیاء کلام علیہ السلام نے حاصل کیا سب سے زیادہ کلب سلیم کے مالک کون تھے انبیاء ان کے دل بالکل صاف ہوا کرتے تھے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَإنَّ مِن کہ علی علیہ اسلام کی جماعت میں سے ایک ابراہیم بھی ہیں جو اپنے رب کے پاس کلب سلیم لے کر حاضر ہوئے عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی مجھے سنیے سنیے ہم لوگوں کی کیا عادت بن چکی ہے کہ ہمیں لوگوں کے بارے میں غلط باتیں معلوم ہوں کہ اس کی, کی کیا بیماریاں یہ کون سے گنا کرتا ہے اس میں کون سے عیب ہیں ہم کان لگائے رکھتے ہیں دوست سے کیا کہتے ہیں سناؤ یار اس کی خبریں مراد کیا ہوتا ہے بری خبریں لیکن اب سلام کیا فرما رہے ہیں تم میں سے کوئی بھی مجھے میرے صحابہ کے بارے میں ناگوار بات مت بتلائے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جب بھی تمہارے پاس آؤں میرا سینا تمہارے بارے میں صاف ہو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا سینہ صاف خبریں ملنی چاہیے پڑوسی کے خلاف اور استدار دار کے خلاف پارٹنر کے خلاف شداد بن اوس کہتے ہیں کہ ہمیں نبی علی سلط اسلام نے یہ دعا سکھائی تھی اللہم انی میں صبع افل امر صبا تفل امر وزیمت رشت وہ اسل کا شکر نعم اتق و حسن عباد ات وسلقل سلیما و اردو کمن خیرم کم الب اللہ میں تو اس سے دین پر سابت قدمی کا سوال کرتا ہوں ہدایت پر عزم مانگتا ہوں نیز تو اس سے تیری نعمتوں کا شکر اور اچھے انداز سے تیری عبادت کا سوال کرتا ہوں میں تو سے سچی زبان مانگتا ہوں تو اسے کلب سلیم مانگتا ہوں میں تیری پناہ جاتا ہوں اس شرط سے جو تیرے علم میں ہے اور جو تی خیر تیرے علم میں ہے اس کا سوال کرتا ہوں ان گناہوں سے بخش بھی مانگتا ہوں جو تُو جانتا ہے بے شک تو ہی غیب جاننے والا ہے اس حدیث کو امام ترمدی نے نسائی نے امام احمد نے رویت کیا ہے دل کی افضل اور اکمل ترین حالتوں کیفیت میں انبیاء کلام علی مسلاۃ اسلام کے بعد اس شخص کا درجہ ہے جو انبیاء کلام کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے ایسا شخص اپنی جد و جہد کے مطابق کلب سلیم کی صفات پانے میں کامیاب ہو جائے گا جتنی آپ انبیاء کلام کی اتباع کریں گے اتنا ہی آپ کا دل صاف ہوگا چنانچہ نبی علی سات اسلام کی سنت کی پیروی کرنے والے کو آپ کی روشن سنت کو مضبوطی سے تھامنے والے کو بہترین اسوا بہترین عمل اور بہترین عقیدے کی توفیق ملے گی چنانچہ اللہ تعالی نے صحابہ کرام کو سیرت نبوی اپنانے پر کلب سلیمتا فرمایا تھا اللہ تعالی نے فرمایا والذین لدین طبار اللہ تعالیٰ اس ایت میں ان صحابہ کرام کا ذکر کر رہے ہیں جو مدینہ میں رہتے تھے دوسرے صحابہ کرام کون سے تھے جو مکہ سے آئے تھے اور ایک وہ جو پہلے سے مدینہ میں رہتے تھے ان کا ذکر اور اللہ کہتے ہیں جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ایمان لاکر مدینہ میں مقیم ہیں یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں اور جو کچھ بھی مہاجرین کو دیا جائے اس کی وجہ سے کوئی تنگی اپنے دلوں میں نہیں رکھتے خود ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ دلی کنجوسی اور لالچ سے بچا لیے گئے وہیں کامیاب ہونے والے ہیں صحابہ کلام کے نقش قدم پر اچھے انداز سے چلنے والوں کو بھی ہر قسم کی الائش سے پاک سینا تا کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ صحابہ کلام کے بعد میں آئے وہ یہ دعا کرتے ہیں رب لنا اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو معاف کر دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے بارے میں بغز نہ رہنے دے اے ہمارے رب تو بڑا نرمی کرنے والا رحم کرنے والا ہے دیکھیے اچھے لوگ کیا دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے دلوں میں پہلوں کے بارے میں کینا نہ رکھنا بغض نہ رکھنا ہمارے دل ان کے بارے میں, صاف رکھنا دلی پاکیزگی کا آخرت میں جنت ہے دنیا میں جسمانی آفیت ہے جناب انس کہتے ہیں کہ ہم نبی علی اسلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے بڑی عظیم عدیز ہے تو آپ نے فرمایا ابھی تمہارے پاس اہل جنت میں سے ایک آدمی آئے گا یہ غیبی بات ہے کہ نہیں کسی کے بارے میں بتا دینا جنتی آ رہا ہے غیبی بات ہے کہ نہیں اور غیبی بات ہے ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ نہیں غیب نہیں جانتے نہیں غیب اتنا جانتے جتنا اللہ بتا دے جتنا اللہ بتا دے اتنا جانتے ہیں اب اس کے بارے میں بتایا گیا کہ جنتی ہے یہ آپ جانتے ہیں تو فرمایا ابھی تمہارے پاس ایک آدمی آئے گا جو اہل جنت میں سے ہے تو انسار میں سے ایک شخص نمودار ہوا اگلے روز پھر آپ نے فرمایا ابھی تمہارے پاس اہل جنت میں سے ایک آدمی آئے گا تو وہی آدمی دوبارہ آیا تیسرے روز پھر آپ نے فرمایا کہ ابھی ایک جنتی تمہارے پاس آئے گا پھر وہی آیا آپ علیہ اسلام جب چل دیے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ نما اس شخص کے پیچھے چل پڑے کون سے صحابی پیچھے چل پڑے عبداللہ بن عمر عمر نہیں عبداللہ بن عمر اس کے پیچھے چل پڑے تو کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا میری میرے والد کے ساتھ انبن ہو گئی ہے اور اب میں نے تین دن تک آپ کے پاس رہنا ہے اپنے والد کے گھر میں نہیں رہنا کیونکہ میں نے قسم اٹھا لی ہے اس نے کہا ٹھیک ہے آئیے میرے گھر میں رہیے جناب انس کہتے ہیں حدیث کو روایت کرنے والے کہ عبداللہ بن عمر اس آدمی کے گھر چلے گئے اور تین راتیں گزاری تو دیکھا کہ وہ جس کو جنت کی خوشخبری ملتی ہے رات کو تجد کی نماز نہیں پڑھتے فجر کی پڑھتے تھے کہ نہیں فجر کی تو پکے نماز تھے لیکن تجدید کی نماز نہیں پڑتے تھے تجدت کی نماز فرد ہے لیکن امید کی جاتی ہے کہ جنتی آدمی تجد کی نماز پڑھتا ہوگا لیکن عجیب وہ آدمی ہے کہ تجد کی نماز نہیں پڑھتا ہاں یہ ضرور تھا کہ جب بھی رات کو وہ بیدار ہوتے اور بسر پر کروٹ لیتے تو اللہ کا ذکر کرتے لیٹے لیٹے اللہ کا ذکر کرنے لگ جاتے جب بھی آنکھ کھلتی پھر میں نے انہیں بتایا کہ میرے اور میرے والد کے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا لیکن میں نے نبی علیہ اسلام سے سنا تھا آپ کے بارے میں کہ آپ جنتی ہیں آپ یہ بتائیے کہ کون سا عمل ہے جس نے آپ کو اتنے عظیم مقام پہ فیض کر دیا ہے یہ اتنا بڑا مقام آپ کو کیسے مل گیا انہوں نے کہا جو میں امال کرتا ہوں وہ تمہارے سامنے ہی ہیں لیکن ایک بات ہے کہ میں کسی مسلمان کے بارے میں اپنے دل میں کوئی بغض نہیں رکھتا دھوکے کے جذبات نہیں رکھتا کہ جی میں نے اس کو دھوکہ دینا ہے اس کے ساتھ یہ فراڈ کرنا ہے دل میرا صاف ہے پاک ہے اور اس سے اللہ کی طرف سے ملی ہوئی نعمت پر حسد بھی نہیں کرتا کسی سے حسد نہیں کرتا اور دل میرا ہر ایک کے بارے میں کیا ہے پاک صاف ہے تو عبداللہ نے کہا یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے تمہیں یہ بلند مرتبہ ملا ہے کس وجہ سے ملا کے دل کیا ہے پاک صاف ہے لیکن لوگ جو ہیں آدھی بات لے لیتے ہیں دل پاک صاف ہے اور فلاح پہ عمل کرتے تھے یعنی کہ یہ نہیں کہ فرد نمازیں نہیں پڑتے تھے رمضان کے روزے نہیں رکھتے تھے فرائض کے بعد وہ نفل عمل جس کی وجہ سے جنت مل رہی ہے وہ کیا ہے دل کا پاک صاف ہونا اگر مسلمان قلب سلیم حاصل کرنے کے لیے تگو دو جدو و جہد کرنے پر یہ بلند مرتبہ پالے تو وہ کامیاب و کامران ہے دنیا میں آفیت کی زندگی گزارے گا آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بلند درجات کی ضمانت دے دی ہے چنانچہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر خائی کے راستے پہ گامزن ہے اور برے راستے سے بچا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ کتاب اللہ رسول اللہ مسلمان حکمرانوں عام مسلمانوں کی خیر خواہ کرنی چاہیے جو پاک دل ہوگا وہ خیر خواہ ہوگا کس کا اللہ کا رسول اللہ کا کتاب اللہ کا مسلمان حکمرانوں کا عوام کا کیسے خیر خواہ ہوگا جی اللہ کا پہلے حدیث سن لیں آپ نے فرمایا دین خیر خائی ہے کس نے فرمایا نبی اسلام نے صحابہ نام نے کہا یا رسول اللہ خیر خواہ کس کی کریں فرمایا اللہ کی کتاب اللہ کی رسول اللہ کی مسلمان حکمرانوں کی مسلمان عوام کی حدیث آتی ہے مسلم شریف میں آپ اللہ کی خیر خائی سے کیا مراد ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں ریاکاری نہیں شرک نہیں عبادت اللہ کی اخلاص کے ساتھ یہ ہے اللہ کی خیر خائی رسول اللہ کی خیر خائی کیا ہے آپ کی سنت پہ چلیں اور لوگوں کو آپ کی سنت پہ عمل کرنے کی دعوت دیں کتاب اللہ کی خیر خواہ کیا ہے کہ اللہ کی کتاب کی تلاوت سیکھیں سکھائیں ترجمہ سیکھیں سکھائیں اور اس کی تعلیمات پہ عمل کریں مسلمان حکمرانوں کی خیر خائی کیا ہے کہ ان کے خلاف بغاوت نہ کریں اور ان کی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں تعاون کریں روڑے نہ اٹکائیں بلکہ ان سے تعاون کریں تاکہ وہ اپنی ذمہ داریاں آسان طریقے سے ادا کر سکیں اور عام مسلمانوں کی خیر خائی کیا ہے کہ ان کے حقوق ادا کریں انہیں علم کی روشنی سے اراستہ کریں اور ان کو کوئی بھی تکلیف نہ دیں جو شخص اپنے اندر صحیح اسلام ضمیر رکھتا ہے مسلمانوں کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اور اپنے نفس کو ہرس سے محفوظ رکھے لال سے محفوظ رکھے آپ علیہ السلام کا فرمان ہے تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے اس حدیث کے بارے میں امام اپنے رجب فرماتے ہیں اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ایک مومن کو وہی چیزیں پسند ہوتی ہیں جو دوسرے مومنوں کو پسند ہوتی ہیں اسی طرح ایک مومن اپنے مومن بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے بھی پسند کرتا ہے اور انسان میں یہ صرف اس وقت پیدا ہوتی ہے جب سینا مکمل طور پہ پاک صاف ہو سینے میں کوئی کینا نہ ہو دھوکا نہ ہو حسد نہ ہو کیونکہ حاصل شخص جو ہے وہ کسی کو اپنے سے بلند ہوتا ہوا دور کی بات ہے برابر ہوتا بھی نہیں دیکھ سکتا کیونکہ حاصل کی چاہت ہوتی ہے کہ اس کے پاس امتیازی خوبیاں منفرد انداز سے اسی کے پاس رہیں لیکن ایمان کا تقاضا بالکل اس کے برعکس ہے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ دیگر مومن بھی اللہ کی طرف سے عطا کردہ خوشی میں اس طرح شریک ہوں کہ خوشیوں میں کسی قسم کی کمی نہ آئے حسد کیا چاہتا ہے کہ میں گاؤں میں ڈاکٹر ہوں کو اور ڈاکٹر نہ بنے میں عالم دین ہوں کو اور عالم دین نہ بنے میری دکان ہے کسی اور کی دکان نہیں ہونی چاہیے ایمان کے تقاضے کیا ہیں کہ یہ خیر جو میرے پاس آئی ہے اس کے پاس, اس کے پاس بھی ہو اس کے پاس بھی ہو اس کے پاس بھی ہو ابن عباس کہتے ہیں کہ میں کسی عید کو پڑھتے ہوئے گزرتا ہوں تو مجھے اس عید سے جن باتوں کا علم ہوتا ہے میری تمنا ہوتی ہے کہ یہ باتیں سب مسلمانوں کو معلوم ہو جائیں یہ ہے پاک صاف دل اور جو دل پاک صاف نہیں ہوگا نہیں یہ علم میرے پاس ہے کسی اور کو نہیں ملنا چاہیے تاکہ جب کم کمرے میں مسئلہ ہے کی بات چلے تو میں بتاؤں کو اور نہ بتا سکے امام شافی کہتے ہیں میری دلی خواہش ہے کہ لوگ یہ علم حاصل کر لیں اور میری طرف اس میں سے کچھ بھی منسوب نہ کیا جائے امام شافی کے دل پاک صاف ہے تو کیا کہہ رہے ہیں میں چاہتا ہوں جو علم میرے پاس ہے سب کے پاس ہو اور بے شک یہ نہ کہیں کہ امام شافی نے دیا میرا نام نہ لے کوئی بات نہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے علم لے بس علم لے لیں میرا نام بے شک نہ آئے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنا سارا مال مسلمانوں کو کے لیے خرچ کر دیا دل صاف تھا جناب عمر فروق نے اپنا آدھا مالی سی مقصد کے لیے خرچ کر دیا کلب سلیم کے علامات میں سے یہ بھی ہے کہ درگزر کرنا صبر کرنا قوت برداشت معاف کر دینا شفقت کرنا مسلمانوں پہ مہربان ہو جانا انہی صفات کی بنیاد پہ نبی علی السلاۃ اسلام نے ابو زمزم رضی اللہ عنہ کی مدا فرمائی تعلیف فرمائی چنانچہ جس وقت ابو زمزم صبح اٹھتے تو کہتے ابو زمزم صبح اٹھتے تو کیا کہتے سنیے اللہ لوگوں پر صدقہ کرنے کے لیے میرے پاس کوئی مال نہیں ہے تو مجھے ملنے والی گالیاں بطور صدقہ معاف کرتا ہوں جو لوگ مجھے برا برا کہتے ہیں گالیاں دیتے ہیں میں ان کی گالیاں معاف کرتا ہوں تاکہ یہ صدقہ بن جائیں لہذا جس نے مجھے گالی دی یا مجھ پر الزام لگایا تو میں اسے معاف کرتا ہوں اس بات پہ نبی السلام نے فرمایا کوئی ہے تو میں سے جو ابو زمزم جیسا بن سکے کلب سلیم کے مقابلے میں ایک قلب ہوتا ہے کلب مریض مریض کسے کہتے ہیں بیمار دل جس میں بیماری بیماریاں ہوتی ہیں جو کہ مضمون اور گٹیا صفات کا حامل ہوتا ہے اور مریض دلوں کی سب سے بڑی بیماری ہرس لالچ, اس لالچ میں نہ پڑوسی کا خیال نہ رشتے دار کا خیال نہ ماں باپ کا خیال نہ بیگم کا خیال کسی کا خیال نہیں نہ دین کا خیال نہ رب کا خیال چنانچہ نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو اس بیماری سے خبردار کرتے ہوئے فرمایا اپنے آپ کو ظلم سے دور رکھنا کیونکہ قیامت کے دن ظلم کی وجہ سے پیدل پہ پی اندھیرے ہوں گے اور اپنے آپ کو ہرس سے بچا کے رکھنا کس سے ہرس سے بچا کر رکھنا کیونکہ ہرس ہی نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلا کر دیا ہرس نے انہیں قتل و غالت اور حرام چیزوں کو ہلا سب نے امادہ کیا بائی بائی کو قتل کیوں کرتا ہے لالچ کی وجہ سے حرام چیزوں کے پیچھے سوت کے پیچھے ریشد کے پیچھے کیوں بھاگتا ہے لالچ کی وجہ سے ہرس کی وجہ سے اگر کوئی صاحب دانش و عقل عام و خاص فتنوں پر غور کرے تو اسے یہی نتیجہ ملے گا کہ ان فتنوں کا سب سے بڑا سبب اور لالچ ہے ابو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وقت قریب ہوتا جائے گا اور عمل کم ہوتے چلے جائیں گے سب لالچی بن جائیں گے فطر نمودار ہوں گے جس کی وجہ سے حرج بڑھ جائے گا صاحب نے پوچھا یار نبی اللہ یہ حرج کیا چیز ہے آپ نے فرمایا قتل قتل لالچی بننے سے مراد یہ ہے کہ سب دنیا کے لالچی ہو جائیں گے نبی اسلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ مجھے تمہارے بارے میں غربت کا اندیشہ نہیں ہے لیکن دنیا کا خدشہ ہے کہ تمہیں دنیا وافر مقدار میں دی جائے گی اور پھر اس کے حصول میں گزشتہ قوموں کی طرح تم باہمی مقابلہ بادی کرنے لگو گے اور یہی دنیا تمہیں اس طرح ہلا کر دے گی جیسے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا آپ فرما ہیں مجھے تمہارے بارے میں غربت کا اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا خطرہ مال کا ہے اگر آپ ہلس اور لالچ کا معنی سمجھ جائیں تو اس سے بچنے کی کوشش کریں اور اسی طرح لالچ کی وجہ سے دل کو پہنچنے والے نقصان کو بھی سمجھ لیں لالچ یہ ہے لالچ کسے کہتے ہیں امام صاحب سارے لالچ کسے کہتے ہیں لالچ یہ ہے کہ آپ کسی کی ملکیت میں موجود چیز کو خود چھیننے کی کوشش کریں اس کا مکان مجھے مل جائے یہ دکان مجھے مل جائے یہ ملازمت جو یہ کر رہی مجھے مل جائے جو اس کے پاس ہے بس وہ مجھے مل جائے دوسروں کے اوپر نگاہ ہے اور اس کے لیے تمام قسم کے ہتھ استعمال کریں نیز آپ کے ذمے جو حقوق ہیں انہیں ادا نہ کریں یہ بھی ہرس ہے بیوی کا خرچہ ادا نہ کرنا اولاد کا ان کا خرچہ نہ دینا والدین کو ان کے حق نہ دینا یہ بھی ہرس ہے ایک طرف دوسروں کے اوپر نگاہ رکھنا وہ بھی ہرس اور جو آپ کے اوپر واجب ہے وہ ادا نہ کرنا یہ بھی کیا ہے ہرس ہے چنانچے حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے لالچ کے میں بخیلی بھی شامل ہے لالچ کبھی ترین اور مضمون ترین خصرت ہے نیز لالچ بخل سے بھی سنگین جرم ہے اس کی وجہ سے رشتے ختم ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے ظلم ہوتا ہے اس کی وجہ سے خون خرابہ ہوتا ہے جیسا کہ ربیل اسلام کا فرمان ہے کہ اپنے آپ کو ہرس سے بچاؤ کیونکہ ہرس نے تم سے پہلی امتوں کو ہلا کیا ہے ہرس نے انہیں ظلم کرنے کا کہا انہوں نے ظلم ڈھائے ہرس نے انہیں فسق و فجور کا حکم دیا انہوں نے اس کا بھی ارتقاب کیا ہرس نے انہیں رشتہ رشتہ داریاں توڑنے پہ مجبور کیا تو انہوں نے یہ کام بھی کر لیے فرمانے باری تعالی ہے فتق اللہ ما اللہ تعالی سے حسب استاد ڈرتے رہو اور اپنے حکمرانوں کی بات سنو اور مانو اور صدقہ کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے جنہیں دلی لال چما سے بچا لیا جائے وہی کامیاب ہیں اللہ میرے اور سب کے لیے قرآن کریم کو خیر و برکت والا بنائے مجھے اور آپ سب کو اس کی عیتوں سے مستفید ہونے کی توفیق دے اور ہمیں نبی علیہ السلام کی سیرت پہ چلنے کی توفیق دے میں اپنی بات کو اسی پہ ختم کرتے ہوئے اللہ سے اپنے اور تمام مسلمانوں کے گناہوں کی بخش چاہتا ہوں تم بھی اس سے گناہوں کی بخشش مانگو پہلا خطبہ ختم ہوا دوسرا تمام طریقے اللہ کے لیے ہیں وہ غالب ہے گناہوں کو بخشنے والا ہے نیز سینوں کے بھیج جاننے والا ہے میں اپنے رب کے فضل عظیم پر اس کی ہمد بیان کرتا ہوں شکر بجا لاتا ہوں اسی سے استغفار کرتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحک نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سربراہ محمد صلی اللہ, علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں آپ کو اللہ نے نور و حد کے ساتھ محبوب فرمایا یا اللہ اپنے بندے اور رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آل صحابہ کلام پر یوم محشر تک اپنی رحمت سلامتی بکتے نازر فرما ہم دو سلاد کے بعد اللہ سے ڈرتے رہو اسلام کے کڑے کو مضبوطی سے تھام لو اللہ کے بندو دلوں کی سلامتی عزم و یقین کے ساتھ ممکن ہے چنانچہ گناہوں سے دور رہنے عزم کریں پختہ ارادہ کریں گناہوں سے دور رہوں گا فرائد واجبات کی ادائیگی کا عزم کریں کثرت سے نفل و عبادات بجا لائیں مصیبتوں اور تقدیر پر صبر کریں یقین کے دولت سے دل مضبوط اور شبہات ختم ہو جاتے ہیں اللہ فرماتے ہیں وجا اللہ منہ امت یادون ابھی امرینا لما صبر وکان بھی آیاتینا جب انہوں نے صبر کیا تو ہم نے ان میں سے ایسے امام بنائے جو ہمارے حکم کے مطابق رہنمائی کرتے تھے ہماری ایتوں پہ یقین رکھتے تھے دلی بیماریاں شبہات ہر قسم کے نفات اور ہبس پرستی سے پیدا ہوتی ہیں چنانچہ اگر کسی شخص کے دل پر شبہات یا ہاتھ پرستی کا غلبہ ہو جائے اور اسی ہاتھ میں مر جائے تو اس کی موت سنگین ترین بد بختی کی موت ہے. اللہ فرماتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ فتنے میں مبتلا کر دے تو آپ اس کے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے اللہ نے ان لوگوں کے دلوں کو پا کرنے کا ارادہ نہیں فرمایا ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں بڑا عذاب ہے اللہ تعالیٰ کے ایک ایک حکم کی تعمیل دل کی صفائی ستھرائی اور پاکستگی کا باعث ہے اور تمام ممنوعہ چیزیں دلوں کی بیماریوں سے حفاظت کا باعث ہیں اس لیے اے مسلمان اللہ تعالیٰ سے دل کی سلامتی مانگ تندرستی مانگ اور یہ کیسے ممکن ہے اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرو مضموم خصرتوں سے اجتناب کرو اگر احکامات الہیہ پر عمل اور محرمات سے اتنا ممکن نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی بندوں کو ان پہ عمل کرنے کی تکلیف مکلف نہ بناتا کیونکہ اللہ تعالیٰ استاد کے مطابق ہی مکلف بناتا ہے حدیث میں ہے ایک دوسرے سے حسد نہ کرو منہ مو نہ مڑو ایک دوسرے سے بغض رک نہ رکھو اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پہ بیٹھنا قبول فرمائے یہ گفتگو سننا قبول فرمائے یہ باتیں کرنا قبول فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاکیزہ بنائے اللہ تعالیٰ ہمیں حسد بغذ کینا شرک و بدعات جیسی بیماریوں سے محفوظ رکھے اللہ کرے کہ جب موت آئے تو ہمارا دل پاک ہو صاف ہو نہ اس میں شرک ہو نہ بدعات ہو نہ کینا ہو نہ بغض ہو نہ ظلم و زیادتی کے جذبات ہوں اللہ جب ہمیں تو موت دے ایمان پہ دینا توحید پہ دینا اسلام پہ دینا آخری وقت میں کلمہ پڑھنا نصیب ہو یا اللہ جو فرشتے آئیں رحمت کے فرشتے ہوں یا اللہ قبر میں جو فرشتے آئیں وہ بھی رحمت والے فرشتے ہوں یا اللہ قبر میں جب سوال جواب کا مرلہ ہو ہمیں سابق قدم رکھنا یا اللہ رود قیامت نبی علیہ اللہۃ و السلام کی شفاعت کی سعادت بخشنا یا اللہ آپ کے پاقیدہ ہاتھوں سے جامع کوثر پینے کی توفیق نیت فرمانا یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھنا جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھنا یا اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا دے یا اللہ انہیں عالم دین بنا دے قرآن کا حافظ بنا دے یا انہیں صحت و تندرستی دے یا اللہ جن کے اوپر قرضے ہیں یا اللہ ان کی مدد فرما یا اللہ انہیں قرضے ادا کرنے کی توفیق نہایت فرما یا اللہ جو مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما یا اللہ جن کی اولاد نہیں ہے انہیں نیک اولاد نہایت فرما یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے یا اللہ جو مرحومین ہیں ان کی بخش فرما دے یا اللہ ان کے گناہ معاف فرما دے یا اللہ ان کی قبروں پہ نور نازل فرما یا اللہ ان کی قبروں پہ رحمتیں نازل فرما یا اللہ ہمیں صحیح معنوں میں دین پہ عمل کرنے کی توفیق نے فرما و آخا وانا الحمد رب العالمین